ایک نصرانی کا قصہ زحاق بن مزاحم نے ایک نصرانی سے کہا تو کیوں مسلمان نہیں ہوتا اس نے کہا شراب کی محبت کی وجہ سے زحاق نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا پھر شراب کے بارے میں سوچنا جب وہ مسلمان ہو گیا تو زحاق نے اس سے کہا اگر تم نے شراب پی تو ہم تم پر حد جاری کریں گے اور اگر تو مرتد ہو گیا تو تجھے قتل کر دیں گے چنانچہ وہ آدمی اسلام پر ثابت قدم رہا